اصف شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ غالب ہے حکیم ہے اے ایمان والوں تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرو نہیں اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم لوگ کیوں مجھ کو ستاتے ہو حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں پس جب وہ پھیر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کا جو مجھ سے پہلے سے موجود ہے اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا چادو ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا خامنکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اس کو سب دینوں پر غالب کر دے خواب مشرقوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو اے ایمان والوں کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اللہ تمہارے گنا معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے یہ ہے بڑی کامیابی اور ایک اور چیز بھی جس کی تم تمنا رکھتے ہو اللہ کی مدد اور فتح چلتی اور مومنوں کو بشارت دے دو اے ایمان والوں تم اللہ کے مددگار بنو جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے ہماریوں سے کہا کون اللہ کے واسطے میرا مددگار ہوتا ہے ہواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار پس بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے انکار کیا پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی پس وہ غالب ہو گئے